رحمن و رحمۃ اللہ محمد علیہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامعین خوراً براند السلام عمر سلطرت اور کتاب دعوت شریف میں سلدرت نمبر سات سو چھبیس ابلغ تین سو اٹھاست ہے اور سات سو چھبیس شعر و سابطہ تین سو اٹھاسٹھ اوراد فتح میں ہیں اور اسمہ الحسنہ کے میں اسماء مقدس نمبر یا اسمیو جلال کے فیوز و برکات ہے اس کے تیسرے جو ہیں اس میں تو اس مقدس کے جو ہے پڑھنے میں یا مصروف تعداد میں پڑھنے میں اس کے کیا کیا جو ہے ہمیں فوائد اور فیض مل سکتے ہیں برکتیں مل سکتے ہیں اس علمان سے بندہ آخر کو جو کچھ کی کتابوں سے مختصر توزیات ملا ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں نمبر ایک جو آسمائی بار تعلیٰ میں یہ سم جلالی ہے ہم آتے ہیں اس کی عادت ایک سو اسی ہیں افجد کبیر کے لحاظ سے ہاں جی جلالی صفحت نمبر دو جو ہے جو کوئی جمعرات کو دن جمعرات کو ظہر کے نماز کے بعد پانچ مرتبہ ہاں جی اور ہر روز سو بار پڑھے زہر کی نماز کے بعد پانچ مرتبہ اور ہر روز جو ہے سو مرتبہ پڑھے تو پڑھتے وقت کسی سے بات نہ کریں یہ بھی شرط ہے ان ہر روز سو بات پڑھیں جمعرات کے دن جو ہے جمعرات کو زور کی نماز کے بعد پانچ مرتبہ اور ہر روز جو ہے سوموار پڑھیں اور پڑھتے وقت کسی سے بات نہ کریں اس کے بعد دعا مانگے وہ قبول ہوگی جب اس مقصد کے لیے دعا مانگے قبول سمی یا سمیوں یہ سننے والا یقین یہ دعاؤں کے سننے والا ہاں جی تو یہ سننے والا دعا کے سننے والا بھی لہٰذا جو ہے پھر اس طرح پڑھنے کے بعد جو بھی آپ دعا کریں گے وہ دعا دعا قبول ہوگی یہ دو جو ہے خصوصیات برکات اس مقدس کی شرح اوراد ہتھیا کی صفحہ نمبر ایک سو پانچ ہے اور جو شیرز نے بھی اسی اس مقدس کے ذیل میں یہ لکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ نمبر تین فرماتے ہیں من اکثرا ذکر ہو من اکسرا ذکر ہو جو شاید اس عسم مقدر کو کثرت سے ذکر کرتے مقصرت سے ذکر کرتے رہیں اس تو جی والا ہو جو کوئی اس اس مقدس کو کثرت سے ورد زبان رکھیں اس کی دعائیں مستجاب اور قبول ہوں گی اس میں کوئی تعداد نہیں ہے یہ جو ہے اس پہ برکت کتاب مصباح کفہمی جو عربی میں ہے دعاؤں کی کتاب ہے اس کے سوا نمبر چار سو اٹھہتر پہ ہے فرمائے جو کہ اس مقدر کو کثرت سے پڑھتا رہیں میں اکثر ذکر ہوں اس تجیب اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے مستجا فرماتا نمبر چار جو کوئی کثرت سے اس عسمِ مقدس کو پڑھا کریں کسرت سے اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی بہت اہمیت رکھتے ہیں جوسم ہو, ہو کثرت سے پڑھتا رہے فرماتے ہیں اس کی کوئی دعا جو ہے رد نہیں ہوتے اس کی کوئی نہیں ہو بہت ہی سم فائدہ ہے اس کا ہاں جی. انسان جو ہماری دنیای مسائل ہوتے ہیں ہمارے مسائل ہوتے ہیں زیادہ تو غربی ہیں ہماری دنیا میں بیماریاں ہوتی ہیں پریشانی ہوتے ہیں, ہوتے ہیں. مالی مشکلات ہوتی ہیں ہاں جی اور اولاد کے حوالے سے پریشانی ہوتی ہے انسان کی سو پریشانی تو آپ اسی مقدس کو کثرت سے پڑھنے کے بعد دعا کریں اللہ تعالی اس کی دعائیں رت نہیں نمبر پانچ فرما اس میں مقدس کا ایک وفق ہے اس کا ایک نقشہ ہے کے لحاظ سے اس کے فجداد فرما جو کہ اس, اس نقش کو یعنی اس میں مبارک کے جو وفق ہے اس کے نقش ہیں اس کے نقش کو انگوٹھی کے نگینے پر نش کریں چھوٹا کر کے جب چاند شرف کامار میں یعنی چودہ تاریخ سے پہلے پہلے پندرہ تاریخ سے پہلے اور اس مقدس یا سمیع کو کثرت سے پڑھا کریں ایک تو یہ اس مقندس جو ہے یہ وقف اور نقش جو ہے نا وہ لکھیں اس وقت جب چاند جو ہے شرح قمر میں ہو چاند شرف قمر میں ہو جو لحظات مختلف راحصات ہیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس کے ٹوٹنے سے پہلے ٹوٹنا شروع ہونے سے پہلے تو دار و چودہ تاریخ تک جو ہے پورا ہوتا جاتا ہے چودہ پندرہ سے پھر ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا اس سے پہلے چودہ چودہ سے پہلے تاریخوں میں لکھیں ناشکر شرف قمر میں اور اس مقدس یا سمیر کو کثرت سے پڑھا کریں تو اللہ کے حضور اس کی دعائیں سنی جائے گی اور لوگوں میں اس کی باتیں مؤثر ہوں گی اور لوگوں کے درمیان اس کا بلند مقام ہوگا یہ جو ہے یہ نقش بھی اور یہ فضا فضات جو ہیں فیض نمبر چار اور پانچ جو ہے یہ اسی کتاب اقسالدعوت کی صفحہ نمبر تین سو سولہ اور تین سو پہ ہے یہ نہایت پانچ خصوصیات بنداخیر کو یہ تاوزاتی کتابوں سے ملا تو یہ چند خصوصیات و فیض و برکات جو مختلف کتابوں سے بند چیز نے نقل کیا ہے یقیناً اس عزم مقدس کے فیض و برکات کے سمندر میں سے قطرہ بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہاں جی کیونکہ اللہ تعالیٰ اس عزم اسمی کے جی صفت سے موصوف ہے اور یہ اللہ کے صفات ثبوتیہ میں سے ہے اور ذات الائی کے صفات میں سے ہیں یعنی yani صفات ذاتی ہیں اللہ جب سے ہی اس وقت اس, اس, اس, اس, اس, اس صفحت سے جب سے اس صفات سے موصوب ہے یعنی yani اللہ جب سے ہے اس صفات سے بھی منصوب ہے سمیع اور بشیر سے وہ تمام عالم کو قوت سماعت سننے کی قوت اسی ذات نے دی ہے ہاں اسے ذات نے دی ہے اللہ نے دی ہے کائنات میں انسان حیوان ہیوا چرن پرن جو بھی حتہ نواتا جماعت بھی سنتے ہیں اپنے اپنے مقام پہ تو جی ہاں جی جن کے پاس جو قوت تمام عالم کو قوت سماعت جن کے پاس قبل سماعت ہے اس کے مالک ہے سب کو جو ہے اسی ذات نے دی ہے اور سب کی باتیں اسی اسم کی اسی قسم کی برکت سے جو ہے اور سب کی باتیں اللہ تعالی اسی قسم کی برکت سے سنتے اور جانتے ہیں لوگ بھی جو ہے ایک دوسرے کی باتیں اسی قسم کی برکت سے سنتے اور جانتے ہیں لہذا اس عصم مقدس کے برکات بھی اللہ ہی کے سوا کوئی نہیں جانتا ہاں جی لہذا اس ذات اس, اس اسم کی حد و حدود بھی ہاں جی وہی ذات پاک جانتا ہے مخلوق صرف اتنا جانتا ہے جتنا وہ آگاہ کریں اللہ جتنا جانتا ہے اتنا آگاہ کریں اور گرمی اور یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتایا اللہ تعالیٰ کے سمیع ہونے پر سننے والا ہونے پر جب ہماری ایمان پہتا ہو جائیں ہاں جی تو انسان گناہ نہیں کر سکتے اللہ کا سمیع ہونا سننے والا آپ کی ہر آواز سنتا ہے آپ حلوت میں کہیں جلوت میں کہیں دوستوں کی محفل میں کہیں ہاں جی ہم محفل اونچی آواز میں کہیں بہت ہی حقیق آواز میں کہیں حدیث سے نفس کہیں سنا کانا پوسی کر کے کہیں سب اللہ سنتا ہے اللہ سے شکر کر آپ ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا بس ہماری تمام باتیں وہ سنتا ہے خواہ زور سے بولیں خواہ معافی مانیں اب انسان کو اگر اس بات پر ایمان ہو جائے بہت ایمان ہو جائے تو پھر آپ کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ناخرمانی کی باتیں کریں گے کیسے پھر آپ اپنے منہ سے آج کی جو عادت بن گئے لوگوں کو غالم گلوچ ہاں جو کہ شریعت کی روشنی میں گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے بعض غلم گلوچی سے بھی جس پر جس پر جو ہے آپ پر حد قضف لگ سکتا ہے ہاں جو اس کی معنی ثابت نہ کر سکیں تو آپ پر اسی کوڑے لگ سکتا ہے آپ کسی بھی عدالت میں ہاں جی گواہ کے لابھ کنڈم ہو جاتے ہیں ہاں جی تو لہذا جو ہے سمیم وسیم تو پھر آپ ایسی غلط باتیں کیسے کریں گے جب آپ کو اس بات پر پختہ ایمان ہو جائے میرا رب میرا اللہ وہ ذات اقدس جس کے سامنے میں سروس جوت ہوتا ہوں آج یہ کرتا ہوں اسے میرے ہر چیز کہلوں ہے میں اسے چھپ کر ایک لفظ نہیں بول سکتا ہوں اسے سے مخفی رکھ کے ایک لفظ نہیں بول سکتا ہوں نہ, نہ زور سے اس بات پر پختہ ایمان ہو جائے تو ہم ان تمام باتوں سے اشتناب کریں گے سالہ ناراض ہو پھر آپ کیسے کسی پر الزام تراشی کریں گے بہتان تراشی کریں گے جھوٹ بولیں گے غبت کریں گے چغلی خوری کریں گے ہاں جی حکن کی باتیں کریں گے حکم حشری کی باتیں کریں گے فش کو حجور کی کیسے کریں گے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سن رہا ہے اللہ سن رہا ہے آپ کی ساری باتیں اور آپ کہتے جائیں اللہ کے سننے پر آپ نے ایمان دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا لہٰذا جو ہیں اگر اس لحاظہ ہمیں چاہیں کہ حسنہ کے معنی وفو کو سمجھیں اور ان کے معنی وفو کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں حضر کر میں آج ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہر تنہائی میں کر میں اپنے کمرے میں بند ہے آپ اس میں جو بھی چیزیں سننا چاہیں سنتا فوج سے فوش گانے آپ سن سکتے ہیں اور غلط سے غلط ترین مناظر کو آپ اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے دل میں خدا کا خوف ہو آپ کے دن میں اس بات پر ایمان ہو کہ میرا اللہ میرا ہر بات سنتا ہے میں جو بھی چیز سنوں گا وہ اس کو بھی سنتا ہے میں اچھی چیز سننا ہوں یا غلط چیز سننا وہ بھی وہ جانتا ہے میں خود اچھی بات کروں غلط بات کروں وہ بھی وہ سنتا ہے کوئی چیز اس سے جو ہے اشاروں میں, میں بھی کوئی بات کروں وہ اس کو بھی جانتا ہے تو پھر آپ جن باتوں پر جو ہے اللہ سمی ہر چیز کا، ہماری تمام حرکات و سکنات کو دیکھنے والا اور ہماری ہر بات سننے والا ہاں دوسرا آپ سے من... آپ کو کہیں یا آپ دوسرے کہیں آپ کسی کی بات تو غلط بات کو سنیں یا یا خود کہیں ان سب کو سننے والے ذاتا سے لاہی اس بات پر ہم پختہ ایمان رکھیں کیونکہ قرآن میں یہ اعزاز سامیوں سینتالیس دفعہ آپ کیسے انکار کر سکیں گے انکار کرنے کو کا کوئی راستہ نہیں اللہ نے کہا میں سننے والا میں سننے والا اس میں ایک نبنی کا اسی دفعہ دفعہ فرمایا اے بند خان خدا اے بند مومن میرے مومن بندے میں اللہ سنتا ہوں میں اللہ سنتا ہوں میں اللہ سنتا ہوں میں اللہ سنتا ہوں میں تمہاری ہر بات سنتا ہوں ہاں تم مجھ سے چھپ کر کوئی بات نہیں کر سکتا ہاں نہ کوئی بات نہ انچ وقت میں کوئی بات نہ سرن کوئی بات نہ جہرن کوئی بات اس بات پر اگر ہم پہ ایمان رکھیں ہاں جی جو رکھنا لازم ہے اگر ہم قرآن کو مانتے ہیں تو ہمیں اس میں سے مقدس پر ایمان رکھنا ہو اللہ کی صفات پر ایمان رکھنا ہوگا اللہ کے صفات, ہو. صفات ذاتی میں سے یا صفات صبودیہ میں سے اللہ جب سے ہے سننے والا ہے دیکھنے والا ہے جاننے والا ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ایسی ذات پر اللہ کے صفات سے ہم جانیں گے تو آپ گناہ کم از کم سننے کے ذریعے سے بولنے اور سننے کے ذریعے سے جو گناہیں ہم کریں گے کرتے ہیں آئے ہیں کر رہے ہیں ان سب سے آپ کو آپ اب نہیں کر سکیں گے اگر آپ کی صفات پر اللہ کی مقدس پر ایمان ہے اللہ سننے والا ہے اللہ ہمارے ہاتھ بات سنتا ہے میں اللہ شکر کوئی بات نہیں کر سکتا ہوں تو پھر آپ کیسے جو اللہ سُن رہا اور آپ غلط باتیں کیسے چلیں یہ تو ہو نہیں سکتا لہٰذا جو ہے پھر تو آپ کل معصوم ہو جائے گا اس باب میں آزاد اور پھر اس اللہ کی صفت پر ایمان پہنچانے سے میں ہمیں ہماری زبان پہ تالا لگانا آسان ہو جائے گا ہمارے کان پہ بھی تالا لگانا آسان ہو جائے گا نہ ہم کوئی غلط بات کریں اور نہ کوئی غلط بات سنیں کیونکہ اللہ سن رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے ہر چیز کو ہم سمجھیں اور اپنی کردار سازی کریں عثمات سے اصل فیض یہ ان کو سن کر ان پر ہمارے پختہ ایمان رکھ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں ہم اللہ کی عظمت کا اندراخ کریں اور اس کے خود کو اس کے سامنے پائیں ہاں جی ہماری پوری وجود اس کے سامنے پائیں ہماری ہر حرکات الصغنات کو اس کے سامنے پائیں ہماری ہر بات گفتار ہر چیز اس کے سامنے پائیں تو پھر ہاں وہ سامنے ہم اس کے سامنے اور وہ ہمارے ہر چیز سن رہے ہر دیکھ تو پھر ہم کیسے بنا کریں گے ہاں جی یہ آسما الحسنہ کہ اللہ نے ہمیں معرفت بھی قرآن پاک کے ذریعے سے نبی کے حادث کے ذریعے سے ہم بیا کر ہم تک پہنچائیں اسی لیے تاکہ ہماری کردار سازی ہو ہمارے ایمان پہتا ہو جانے اللہ تعالیٰ کی انصفات پر انصفات علمیہ پر پختہ یقین رکھ کر ہمارا کردار سازی ہو ہمارے اخلاق سازی ہو ہمیں اچھا مسلمان بن جائے بائی مان مسلمان ایک بات بن جائیں انسان بن جائیں میری دعا اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تردان کے اسمار حسنا کی صحیح معرفت عطا فرمائے اور ہم سب کو تمام عثمان عالم کو اللہ تعالیٰ کی معرفت بندگی کرنے کی توقع فرما آمین